الحمد لله رب العالمين ولا كبت للمتقين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد والفرقان الحميد بسم اللہ الرحمن الله الرحمن الرحيم یا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيله وجاہددو فيسببي لیں ل اللله کوم طفلون صدق الله مولانا العظم وصد کا رسولهم نبي قري م الروف الررحم اللله من نفذقلوبنا بالقرآ وضين اخلا کانا بالقرآن وال دداخلناجننہ بالقرآن ونچنا من النارے بالقرآن۔ تبارہ کافی شان رسول ہی صحاب محبوبہ رب العالمی تمام حمد و ثناۃ تعریف و توصیف اللہ جلّہ مجد الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خال کے کائنات بھی ہے اور مال کے بھی اللہ جللہ و کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم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 آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے ان میں خالق کائنات نے ارشاد فرمایا اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور اس کا قرب حاصل کرنے کے لیے کوئی وسیلہ تلاش کرو وجاہ دوفی سبھی لہی اور اس کے راستے میں مجاہدہ کرو لا اللہ کم تو فل ہوں تاکہ تم فلاح پا آج وسیلے کے عنوان سے کچھ گفتگو آپ کے گوش گزار کی جائے گی اللہ تعالیٰ میری زبان پہ کل الحق جاری فرمائیں ابن منظور نے لسان العرب کے اندر وسیلے کی تعریف یہ کی ہے الوسیلہ تحفیل اسل ما یتوسل و بہی الشے و یت کرب بہی علی جس چیز کے ذریعے سے کسی کا قرب حاصل کیا جائے اس شے کو وسیلہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے جو ذریعہ اختیار کیا جائے وہ وسیلہ کہلاتا اب یہاں وسیلے سے مراد کیا ہے بعض نے کہا کہ وسیلے سے مراد نفس سے ایمان ہے لیکن یہ بات درست اس لیے نہیں یا یو حلہ زینہ امن اہل ایمان کو کہا گیا ہے کہ وسیلہ ڈھونڈے بعض نے کہا یہاں وسیلے سے مراد آمال صالحہ ہیں یا اللہ اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ اور تقوا اعمال صالحہ سے ہی نصیب ہوگا اور وو کے اطف کے ساتھ ہے وب الیہ الوسیلہ تو پھر یہاں وسیلے سے مراد کچھ اور ہے حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلی علیہ رحمٰ الکول الجمیل کے اندر اشاد فرماتے ہیں اس سے مراد بیت مرشد ہے بزرگوں کا وسیلہ جس کے ذریعے خدا کا قرب حاصل کیا جاتا ہے کسی نے کہا کہ یہاں وسیلے سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے لیکن اللہ کی ذات وسیلہ نہیں ہے اللہ کی ذات مقصود ہے وسیلہ وہ ہوتا ہے جس کے ذریعے سے اس مقصود کو حاصل کیا جائے تو اللہ تعالیٰ جللہ شاہو کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ زوات کا بھی ہو سکتا ہے اعمال کا بھی ہو سکتا ہے نفس ایمان بھی وسیلہ ہے بعض لوگ وسیلے کا مطلق انکار کر دیتے بالکل وسیلہ ہوتا ہی نہیں اس میں وہ نا آشنائی یا ضد یا ہٹ درمی کی وجہ سے ایسا کرتے وسیلہ اعمال کا ہو سکتا ہے اس میں پوری امت میں کہیں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا یہ بات ذہن میں رکھیں اعمال صالحہ کے وسیلے سے اللہ کا قرب حاصل کیا جائے اس میں امت کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے ضوابط کا وسیلہ کہ کسی شخص کے وسیلے سے اللہ کے حضور دعا مانگی جائے اس کے حضور عرض کیا جائے وہ شخص نبی بھی ہو سکتا ہے غیر نبی بھی ہو سکتا ہے ولی بھی ہو سکتا ہے اس کے بارے میں اختلاف پیدا ہوا سب سے پہلا شخص جس نے اختلاف کیا امام نبہانی علیہ رحمہ فرماتے اول من عن کرت توسل و استغاثہ ابن تیمیہ پہلا شخص جس نے وسیلے کا توسل کا استغاثہ کا اور ندا کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ ہے اس سے قبل امت میں اس عنوان سے کوئی اختلاف موجود نہیں تھا جس طرح کہ شاہ عبدالحق الحق محدث دہلوی فرماتے ہیں مدارج النبوہ کے تتمہ کے اندر کہ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سارے معاملات میں اختلاف ہے امت میں لیکن حضور کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں کم از کم میرے دور تک تو کوئی اختلاف نہیں ہے یہ آج سے تین سو سال قبل یہ بات تین سو چار سو سال قبل یہ بات کہہ رہے ہیں حضرت شاہ عبدالحق الحق دہلوی علیہ رحمٰ تو معلوم ہوا آج امت کے اندر یہ بھی اختلاف ہے تو یہ شیخ کے بعد پیدا ہوا ہے شیخ سے قبل باقی جتنی بھی صدیاں گزری ہیں حضور کی حیاتِ طیبہ کے بارے میں امت میں کوئی اختلاف نہیں ہے سارے یہی کہتے تھے تو زندہ ہے واللہ تو زندہ ہے واللہ میرے چشمِ عالم سے چھپ جائے تو یہ دو تین سو سال ہی ہیں جن سالوں کے اندر گڑبڑ پیدا ہوئی ہے ورنہ اس سے قبل عقائد ستھرے تھے چشمے صاف بہ رہے تھے اور پینے والے بھی سراب ہو کے پیتے تھے لیکن جس طرح آج کل صاف پانی ملنا مشکل ہے اس طرح صاف دین ملنا بھی مشکل ہو گیا جگہ جگہ جو ہیں وہ گندے نالے شامل ہو کے اصل صاف پانی کے اندر شمولیت کر گئے اور کوئی پانی بھی صاف نہیں رہا ہے تو اب بھی ہمیں ڈھونڈنا چاہیے کہ دین خالص کہاں سے ملے گا تو ان دو باتوں پر غور کرنے کی ضرورت ہے شیخ عبدالحق الحق محدث دہلوی کسی عام شخص کا نام نہیں ہے سرفراز احمد سفدر گکھڑوی لکھتا ہے کہ بر صغیر پاک و ہند میں میری نظر نے شیخ محقق سے بڑا اور بالغ نظر محدث نہیں دیکھا وہ سب سے بڑا اور بالغ نظر محدث شیخ عبد الحق مدس علیہ رحمٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے بڑے موضوعات پہ اختلاف ہوا لیکن حضور کی حیاتِ طیبہ میں اختلاف تو نہیں ہے اور امام نبہانی کہتے ہیں اول من انکر کرت تو ول استغاثہ ہوا ابن تیمیہ پہلا شخص جس نے توسل کا استغاثہ کا انکار کیا وہ ابن تیمیہ تھا ورنہ پہلے سارے جھولی پھیلا پھیلا کے حضور کی بارگاہ میں استغاثہ کیا کرتے تھے اور حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگا کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ حضور کے وسیلے سے مانگی ہوئی دعا اور حضور کے صدقے سے مانگی ہوئی التجا کو قبول فرماتا تھا اور یہ صرف حضور کے آنے کے بعد ہی نہیں حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعائیں مانگی جاتی تھیں غان مجید اٹھائیں اللہ تعالیٰ اشاد فرماتا ہے وقان من قبل و یس طین کا فارو فلم جا اہم ما آرف کا فارو بہی فلاں تو اللہ کافرین <الْكَافِرِينَ> یہ یہودی یہ حضور کے آنے سے قبل حضور کے وسیلے سے دعا مانگا کرتے تھے اوس و حضرت پر اور دیگر قبائل پر وہ دعا مانگا کرتے تھے کہ یا اللہ اس آنے والے نبی کے صدقے سے ہمیں ان پر فتح دے و من قبل و ستفتے ہوں نہ اور وہ کیا کہا کرتے تھے اللہ ان نہ نس آلوکا بے حق کے نبی کل وطا نا اے اللہ اس نبی کے صدقے ہمیں فتح دے جس کو تو نے آخری زمانے کے اندر مبوس کرنے کا وعدہ کیا ہوا ہے اور اللہ تعالی شان ہو اس دعا کے صدقے سے انہیں فتح بھی عطا کرتا تھا لیکن جب حضور تشریف لے آئے تو انہوں نے فَلَمَّا جَاءَهُمْ مَا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ تو پھر انہوں نے حضور کا انکار شروع کر دیا تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو نے یہودیوں کو کہا پہلے تو اس نبی کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے اب یہ نبی جلوہ فراز ہو گیا ہے تو مخالفت کرتے ہو تو حضور علیہ السلام کے صدقے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے حضور کے وسیلے سے وہ دعائیں مانگا کرتے تھے تو امت کے اندر یہ شائع رہا ہے اور حضور سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جاتی رہی ہے آقا کریم علیہ السلام کی نبوت کے اعلان سے قبل بھی حضور کے صدقے سے دعائیں مانگی جاتی حضور کی عمر ہے نو سال اور بارش نہیں ہو رہی حضور کے چچا جناب ابو طالب کے پاس لوگ آئے کہ بارش نہیں ہو رہی کچھ کیجئے کہا بھی کچھ کرتا ہوں حضور کو اٹھایا کعبۃ اللہ کی دیوار کے ساتھ حضور کی ٹیک لگائی اور کعبہ کی طرف رخ کر کے کہا مالک میں اس گوری رنگت والے بتیجے کے صدقے سے تیری بارگاہ میں بارش کی دعا مانگتا ہوں تو راوی کہتا چھم چھم می برسنے لگا تو پھر چونکہ وہ کادر الکلام شاعر بھی تھے انہوں نے پھر حضور کی شان میں ایک قصیدہ لکھا اس قصیدے کا ایک شعر سنیے وہ اب یا دو یوستم و بے ہی یہ میرا گوری رنگت والا بتیجا ابیت کا جو لفظ ہے نا حضور کے لیے استعمال کیا انہوں نے حضرت عبد رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو یہ لفظ استعمال کیا کرتے تھے دادا اپنے پوترے کا کوئی عرفی نام رکھ لیتا ہے نا نام عبداللہ ہے لاٹ سے چاند کہہ دیا نام عبد الرحمان ہے لاڈ سے مٹھو کہہ دیا تو حضور کا عرفی نام حضور کے دادا محترم نے رکھا ہوا تھا اور وہ کیا تھا ابیت ابیت کا من ہے چٹے رنگ والا گورے رنگ والا اور حضور کا رنگ سفید تھا اللہ اکبر سید عائشہ رضی اللہ تعالیٰ انہا کی سنیے فرماتی ایک دن حضور نے کالی چادر زیب تن کی اور کالی چادر کی بکل مار کے مجھے کہنے لگے کیفا ترینی یا عائشہ عائشہ بتاؤ پھر کیسا لگ رہا ہوں آج حسن خود ہی ناز میں آ گیا نا حسن خود ہی ناز میں آ گیا کیفا ترین یا عائشہ عائشہ بتاؤ کیسے لگ رہا پھر حضرت عائشہ نے بھی حد کر دی کہا حضور چادر کی سیاہی نے آپ کے چہرے کی سفیدی کو نکھار دیا اور آپ کے چہرے کی سفیدی نے چادر کی سیاہی کو نکھار دیا تو حضور کا سفید رنگ تھا حضور علیہ السلاط اسلام سفید رنگ کے تھے حضرت ابو تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہوئے ایک سو دس ہجری میں حضور کے وسال کے ایک سو سال بعد ان کا وسال ہوتا ہے صحابہ میں سب سے آخر میں فوت ہونے والے صحابی حج کا موقع ہے لوگوں کا ہجوم ہے حضرت ابو تو رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو ایک اونچے ٹیلے پہ چڑھ گئے اور لوگوں کو مخاطب ہو کے کہنے لگے لوگو میرے پاس آؤ اس پوری کائنات میں میرے سوا کوئی نہیں ہے جس نے حضور کو دیکھا ہو ان دو آنکھوں نے جمال محمد عربی کو دیکھا ہوا ہے آؤ مجھ سے حضور کا حلیہ پوچھو اور میں تمہیں حضور کی باتیں سنا ہوں اچھا لوگ جمع ہو گئے حجوم ہو گیا اور لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کرتا اللہ اکبر کتنا ناز تھا نا کہ میں نے حضور کو دیکھا استاد زوک نے ایک دن اپنے شاگردوں کو کہا تھا آنے والی صدیان تم پہ ناز کریں گی اے لوگوں تم نے زوک کو دیکھا تم نے زوک سے باتیں کی تو استاد ذوق کو جن لوگوں نے دیکھا ان پہ تو زمانہ اور آنے والی صدیہ ناز کریں تو جن آنکھوں نے جمال محمد عربی دیکھا ہے پھر ان آنکھوں پہ قربان نہ جائیں تو اور کیا کریں تو کہا آؤ میں تمہیں بتاؤں حضور کا حلیہ لوگوں نے کہا صرف لنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں حضور کا حلیہ بیان کیجئے تو حضرت ابو تفیل نے تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا اب سنو ان کے لفظ کہا کان رسول اللہ صلی اللہ اب عل ایک تو چٹے رنگ کے تھے دوسرا نمکین حسن تھا تیسرا ہر معاملے میں توازن تھا تین لفظوں میں حضور کا حلیہ بیان کیا حضور کے حلیہ لوگوں نے بیان کیے ہیں بہت طویل حلیے انہوں نے حضور کے بیان کیے لیکن اگر آپ چاہیں کہ حضور کے حلیہ نگاروں میں ہمارا بھی نام آ جائے اور ہم کہیں ہمیں بھی حضور کا حلیہ یاد ہے تو تین لفظوں کے اندر یاد کر سکتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اب یادہ ملیہن مقصدہ اچھا اگر عربی یاد نہیں ہوتی تو پنجابی میں سنا دوں مکھ چند بدر شاہ شانی ہیں متھ چمک دی لاٹ نورانی کالی ظلفت اکھ مستانی ہیں مخمو رکھی ہیں نمد بری یہ بھلیا جو ہے وہ دو شیروں کے اندر پیر مہر علی شاہ نے بیان کر دیا تو حضور علیہ السلام سفید رنگ کے مالک تھے تو حضور کے دادا محترم جب حضور کو پکارتے کہتے ہیں یا ابیت گورے رنگ والے تو اس لیے حضور کے چچا محترم بھی جب آپ کو پکارتے ہیں تو کبھی کبھی اپنے باپ والے لہجے میں پکارتے ہیں تو حضور کو ابیت کہتے ہیں تو انہوں نے یہ لفظ کہے وہ اب یا دو یوست و بے وجہ ہی شمال اسمت پھر انہوں نے کہا یہ میرا گوری رنگت والا بھتیجا جس کے چہرے کو دیکھ کے بادل برستے یہ یتیموں کا سہارا ہے اور بیواؤں کا آسرا ہے نو سال کی عمر ہے حضور کی اللہ اکبر حضرت عبداللہ بن دینا رضی اللہ تعالی انہ فرماتے ہیں سمیتو ابن عمر یتمسلو بشیر ابی طالب یا کہتے ہیں کہ میں نے حضرت عبداللہ ابن عمر کو دیکھا کہ وہ یہ شعر جو ہے وہ گنگناتے تھے وہ اب یا بوجہ ہی سمال الیتامہ عصمت العرامل اور وہ روایت کرتے ہیں حضرت سالم اپنے باپ سے کہتے ہیں کہ جب میں یہ شعر سنتا ہوں نا تو کبھی مجھے شاعر یاد آتا ہے اور کبھی حضور کا چہرہ یاد آتا ہے حضور کے وشال کے بعد یہ کہانی سنا رہے ہیں کہ اب جب بھی کبھی میں یہ نعت سنتا ہوں یہ شعر سنتا ہوں تو کبھی تو مجھے شاعر یاد آتا ہے کہ حد کر دی اس نے کیسا حضور کہلیہ بیان کیا اور کبھی مجھے حضور کا چہرہ یاد آتا ہے کہ جب حضور بارش کے لیے دعا مانگتے تھے لوگ گھروں میں بعد میں پہنچتے تھے پر نالے پہلے چل رہے ہوتے تھے تو آقا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے حضور کی جب عمر ابھی آٹھ نو سال ہے اس وقت بھی دعا مانگی جا ہے وہ اب یا دوسرو بے وجہ ہی یہ میرا وہ گوری رنگت والا بتیجہ ہے جس کے چہرے کے صدقے سے بارش مانگی جاتی ہے اور بادل امٹ کے آتے ہیں تو حضور سے, قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی گئی اور حاکم نے مستدرک کے اندر امام احمد نے اپنی مستند کے اندر اور بھی درجنوں محدثین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے حضرت عثمان بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہتے ہیں ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک شخص آیا جس کی آنکھوں میں روشنی نہیں تھی ایک نابینا آ گیا اور عرض کرتا ہے کہ حضور میں نابینا ہوں میرے لیے کچھ کرو حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اور اگر تو صبر نہیں کرتا تو پھر میں تجھے دعا بتاتا ہوں اس نے کہا جی مجھ سے تو صبر نہیں ہو سکتا وہ کیا کہتا اندھے کو کیا چاہیے دو آنکھیں اس نے کہا کہ میرے سے تو صبر نہیں ہوتا اچھا حضور نے کہا کہ تو صبر کر لے تیرے لیے اچھا ہے تو وہ کر لیتا نا اس پہ تھوڑا سا غور میں آپ کا چاہ رہا ایک خاتون آئی اس کو مرگی کے دورے پڑتے تھے تو آقا کرین کی خدمت میں عرض کی کہ حضور میں مرگی کے دوروں میں مبتلا ہوں اور جب مرگی کا دورہ پڑتا ہے تو میں گر جاتی ہوں اور میرا سطر بھی کھل جاتا اور عورت ذات میرے لیے دعا کر دیں کہ مجھے مرگی کے دورے نہ پڑیں حضور نے فرمایا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے جنت ہے اگر تو صبر کر لے میں دعا نہیں کرتا تو صبر کر لے تو تیرے لیے جنت ہے اور اگر کہے تو میں دعا کر دیتا ہوں مرض ختم ہو جاتا ہے اس نے کہا میں صبر کر لوں گی لیکن اتنی دعا کر دیں جب میں گروں تو میرا سطر نہ کھلے اب حضور نے دعا کی مرگی کے دورے اس کو پڑھتے تھے لیکن جب گرتی تھی سطر نہیں کھلتا تھا اب اس عورت کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تو جنت کا وعدہ ہے تیرے لیے بہتر ہے اس عورت نے صبر کر لیا لیکن اس صحابی کو کہا کہ اگر تو صبر کرے تیرے لیے بہتر ہے اس نے کہا میں نہیں کر سکتا صبر ایک عورت نے صبر کر لیا حضور کے وعدے پہ جنت کے وعدے پہ مرد نہ کر سکا مرد میں حوصلہ زیادہ ہے کیوں نہ کیا اصل بات یہ ہے ادھر صرف دورے تھے ادھر آنکھیں نہیں تھی کہتے تھے آلے میں تو آپ کی زیارت کروں گا میں تو اس لیے آنکھیں لینے آیا ہوں کہ آپ کی زیارت ہو جائے اس میں مجھ سے صبر نہیں ہوتا میں تو ترس گیا ہوں آپ کی دید کے لیے ایک سیابی حضور کے نام حضرت زید بن عبد امام ذرقانی نے اس واقعہ کو لکھا ہے جب حضور کا انتقال ہوا تو بیٹے نے آ کے خبر دی ابا جی خبر سنی ہے کہا سناؤ کیا ہوا کہا حضور وسال کر گئے تو انہوں نے ہاتھ اٹھا دیے اور لفظ کیا کہ اللہ بسریبی محمد اللہ مجھے اندھا کر دے یہ آنکھیں اس لیے تھیں کہ تیرے محبوب کو دیکھتا تھا اب محبوب نہیں اس دنیا کے اوپر رہے اور تہ مزار چلے گئے ہیں میں نے آنکھوں کی بینائی کو کیا کرنا ہے اللہ نے دعا قبول کر لی آنکھوں کی بنائی جاتی رہے کسی نے افسوس کے طور پہ کہا بڑا افسوس ہے کہ تمہاری آنکھوں کی بنائی چلی گئی ہے تو اس نے کہا افسوس تمہیں ہوگا مجھے تو کوئی نہیں میں نے تو اللہ سے مانگ کے لیا ہے میں حضور کے علاوہ کسی کو دیکھنا ہی نہیں چاہتا یہاں اعلی حضرت کی بھی سنی ہے. بریلی کی گلیوں سے آج بھی آواز آ رہی ہے کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوا تیرا کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوا تیرا حضور نے فما حضرت عثمان بن حنیف کہتے ہیں حضور نے اس نابینا کو کہا اگر تو صبر کرے تو تیرے لیے بہتر ہے اس نے کہا جی میں صبر نہیں کر سکتا مجھے تو دو آنکھیں چاہیے اس نے دیکھنا تھا حضور کے جمال کو آکا کریب نے فما اچھا جا پھر وضو کر دو نفل پڑھ کے بعد حضور نے دعا تعلیم دی جو تربزی میں ہے ابن ماجہ میں ہے سنن نسائی میں ہے صحیح ابن خزائمہ میں ہے میں نے کئی احادیث کا حوالہ آپ کے سامنے رکھا حضور نے کہا دو نفل پڑھ وضو کے بعد پھر اس کے بعد یہ دعا پڑھ اب دعا سنیے اے اللہ انی آس آلو کا و اطاوجہ بے محمد رحم میں تیری بارگاہ میں سوال کرتا ہوں اور تیری طرف توجہ کرتا ہوں رحمت والے نبی محمد کے وسیلے سے آگے لفظ سنیے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم انی کے کا ربی فی حاجتی حاضیہ لکھدہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کے ذریعے سے اللہ کے حضور اپنی یہ حاجت پیش کرتا ہوں میری حاجت پوری ہو جائے اللہ فشف اللہ اپنے نبی کی سفارش میرے حق میں قبول فرما لے یہ حضور نے اس کو دعا تعلیم دی حضرت عثمان بن ہنیف کہتے ہیں کہ وہ نابینا چلا گیا تھوڑی دیر کے بعد واپس آیا تو اس کی آنکھوں میں نور تھا اس کی آنکھوں کا پن ختم ہو چکا تھا تو حضور نے خود تعلیم دی ہے اپنے وسیلے سے دعا مانگا حضور کے آنے سے قبل بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگی جا رہی ہے حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے کچھ کلمات جو ہیں وہ سیکھ لیے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ شاد فرمات فتح آدم و میں رب ہی کلمات ہیں کچھ باتیں کلمات حضرت آدم علیہ السلام نے رب سے سیکھ لیے وہ کلمات کیا تھے جو اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو سکھائے فتح علی تو ان کی توبہ قبول ہو گئے تو امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری اور امام مسلم جن شرائط پہ احادیث لیتے ہیں حضرت امام حاکم بھی انہی شرائط پہ حدیث لیتے ہیں اور جو ان سے احادیث رہ گئی ہیں ان کو امام حاکم نے اپنی مستدرک کے اندر درج کیا ہے انہوں نے اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی علماء نے تصحیح کی ہے کہ یہ حدیث صحیح ہے تو کہتے ہیں وہ کیا کلمات مات تھے جو حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ سے سیکھی اور اللہ نے آدم علیہ السلام کو سکھائے تو وہ یہ تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام روتے رہے پھر ایک دن ہاتھ اٹھا کے دعا مانگی یا رب اس کا بے حق محمد ان غفار تالی اے اللہ محمد عربی کا صدقہ میری خطا سے درگزر فرما دے <سؤال> اللہ تعالیٰ فرمایا اے آدم میں نے تجھے بخش تو دیا لیکن تو یہ بتا تو میرے نبی کو جانتا کیسے ہے تو عرض کی مالک جب ت نے مجھے پیدا کیا اور میرے میں روح پھونکی اور میری نظر اٹھی تو فراز عرش پہ پڑی تو میں نے تیرے نام کے ساتھ اس پیارے کا نام لکھا ہوا دیکھا تھا اور میں جان گیا جس کا نام اللہ نے اپنے نام کے ساتھ لکھا ہے کہ وہ معمولی ذات نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے اشاد فرمایا جا آدم تیری خطا سے میں نے درگزر فرما لیا اگر نام محمد راور شفی آدم نا آدم یافتے توبہ نہ نو اث غر کے اس دنیا کے اوپر سب سے پہلا جو رجوہ پہلی توبہ قبول ہوئی ہے وہ حضور کے وسیلے سے ہوئی ہے یہودی بھی حضور کے وسیلے سے دعا مانگتے تھے حضور کی عمر ابھی بچپنے میں ہے تو بارش مانگنا ہوتی تو کہتے اللہ اس گوری رنگت والے کے صدقے سے بارش نہازل کرتے اور آقا کریم نے اپنی زندگی میں خود بھی اس بات کی تعلیم شاد فرمائی آکا کریم علیہ السلام کے وسیلے سے تو دعا مانگی ہی جاتی ہے اور قبول ہی ہوتی ہے لیکن حضور کے روزے کے صدقے سے دعا مانگی جائے رد وہ بھی نہیں ہوتی سنن دارمی میں روایت ہے لوگ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آئے اور آ کے ساری کہانی سنائی کہ کہت پڑ گیا ہوا ہے اور بارش نہیں ہو رہی کیا کریں تو حضرت عاشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا طریقہ میں بتا دیتی ہوں عمل تم کر لو بارش ہو جائے گی کہا کیا کہا ایسے کرو کہ حضور علیہ السلاط وسلام کی تربت انور جس حجرے میں ہے یہ حجرہ عاشع میں تھی اجازت میں دے دیتی ہوں چھت میں سوراخ کر دو یہاں تک کہ آسمان اور حضور کے روزے کے درمیان وہ پردہ نہ رہے تو کہا دیکھنا کیسے بادل جھوم کے آتے ہیں سنند دارمی کی روایت ہے اور بھی لوگوں نے اس کو روایت کیا ہے پھر کیا ہوا کہ جب لوگوں نے جو ہے وہ اس میں سراخ کر دیا تو اس قدر می برسا اور اس قدر سبزے اگے کہ جانور چربی سے موٹے ہو گئے اور لگتا تھا کہی کہ چربی کی وجہ سے موٹاپے کی وجہ سے پھٹ نہ جائیں تو اس سال کا نام اہل عرب نے رکھا آم الفتق آم الفتق کا معنی ہے پھٹنے کا سال یعنی ہر جانور اتنا پھولا ہوا تھا اور اتنا موٹا تھا کہ ہر بندہ کہتا تھا یہ جانور پھٹ نہ جائے کہیں تو اس سال کا نام اربوں نے رکھ دیا عام الفت پھٹنے کا سال یہ سال کب پیدا ہوا جب حضور کے روزہ انور اور چھت کے درمیان سے وہ جگہ تھوڑی سی ہٹا دی گئی اور آسمان نے جب حضور کے روزے کا نظارہ کیا تو جھوم کے برستے لگا اللہ اکبر حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وشال کے بعد ایک معروف کہت پڑا جس کو عام مادہ کہتے ہیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا اور کہت پڑا حد ہو گئی حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالی عنہ صحابی رسول ہیں ایک حضرت بلال بن روبا ہیں جنہیں حضرت بلال حبشی کہتے ہیں یہ اسی نام کے ہیں لیکن ان کی بلدیت حارث ہے بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے قبیلے کے لوگوں نے کہا کہ بارش نہیں ہو رہی اور کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے کوئی بکری ذبح کرو تو حضرت بلال بن حارس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ بکریوں کے اندر ہے ہی کچھ نہیں ذبح کیا کروں لوگوں نے ضد کی تو انہوں نے بکری ذبح کی جب کھال لو دیڑی تو اس کا گوشت سرخ رنگ کا تھا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے پریشان ہوئے اور پھر حضور کے روزے پہ آ گئےے اور حضور کے روزے کے اوپر آ کر حضرت بلال بن حارث کیا کہے لفظ سن کے اللہ اکبر کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس تس کے لئے امت کا فعن قد حالا کو اپنی امت کے لیے اللہ سے بارش مانگو امت تو ساری ہلاک ہو گئی یہ حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا مانگی جب دعا مانگی تو آنکھ لگ گئی آنکھ لگی تو مقدر جاگ اٹھے حضور کی زیارت نصیب ہوئی اور حضور نے فرمایا بلال بن حارث جا کے عمر کو میرا سلام دے دو اور اس کو کہو کہ معاملات کے اندر زیادہ احتیاط کیا کرے اور بارش ہو جائے گی یہ خوشخبری بھی سنا دو تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے یہ خبر دی اس وقت سیاحا موجود تھے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ رو پڑے اور کہا کہ جتنا میرے بس میں ہے اتنا تو میں کوشش کرتا ہوں جہاں مجبور ہو جاتا ہوں میں وہاں کیا کر سکتا ہوں اور حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ زاروں کے تار رونے لگے اور پھر عام الرمادہ ختم ہوا اور چھم چھم میں برسنے لگا تو حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کے روزے پہ جا کے یہ کہا حضور اللہ کی بارگاہ میں آپ دعا کیجیے کہ بارش ہو تو یہ صحابی کا عمل ہے پھر صحابی اپنا خواب جا کے ایک صحابی کو سناتا ہے اور صحابی صحابہ کی موجودگی میں یہ خواب سنتا ہے اور کوئی صحابی نہیں کہتا کہ یہ تم کیا کہہ رہے حضور سے کیوں کہا ہے تو معلوم ہوا کہ وہ اپنی حاجتیں حضور کی خدمت میں پیش کیا کرتے تھے اور حضور کی چوکھٹ سے ان کی حاجتیں پوری ہوا کرتی تھی اس لیے کوئی اعتراض نہیں کیا انہوں نے کوئی اس پر بات نہیں کی بلکہ انہوں نے اس بات کو قبول کیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ ان رو پڑے میں آج رات اس حدیث کے حوالہ جات دیکھ رہا تھا تو جب میں اس کو نوٹ کرنے لگا تو یہ لفظ جب میں لکھے نا اس کے لیے کا فین قد کو تو مجھے امت کا دکھڑا یاد آ گیا کہ جس طرح حضرت بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے حضور سے کہا کہ حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی ہے تو آپ ہی اللہ سے دعا مانگے تو اس وقت میرے دل سے دعا اٹھی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی امت بھی قابل سے لے کر کندھار تک اور قلعہ جنگی سے لے کے دشت لیلہ تک توڑا بورا سے لے کر تقریب تک اور غسل سے لے کر بغداد تک القدس سے لے کر کشمیر تک ہلاک ہو گئی ہے آپ رحم کی نظر فرمائے اور اس امت کی بگڑی بن جائے اور پھر مان اقبال کے وہ شعر میرے ذہن میں آ اقبال حضور کی سیرت بیان کرتا ہے اپنی مستبی اثر و رموز کے اندر اور وہاں اس واقعہ کو بیان کرتا ہے کہ جو ہے وہ حضور کی خدمت کے اندر حاتم تائی کی بیٹی قید ہو کر کے آئی اور سر سے چادر اتری ہوئی تھی آقا کریم نے اپنی چادر اتار کے اس کی طرف پھینک دی کسی نے کہا حضور کافرا ہے فرمایا بیٹی تو ہے تو اقبال نے اس واقعہ کو نظم کیا لیکن اس کے بعد اقبال بلک بلک کے پھر اقبال اپنا روح سخن حضور کی طرف خاتون تے اریا تو تریم پیشے اقوام جہاں بے چادریم اس کافرہ عورت کے سر پہ چادر اوڑنے والے محبوب آپ کی امت بھی تو برہنا سر ہو گئی ہے نا آپ کی امت کے سر سے بھی تو بکار کی چادر اتر گئی ہے محبوب جب اس کافرہ عورت کے سر پہ آپ چادر ڈال رہے اس امت کے سر پہ بھی رحمت کی چادر ڈال دی آپ نے شاید پڑھا ہو کہ آفیہ صدیقی کا حجاب چھین لیا گیا اور اس کے ہاتھ سے رمضان المبارک کے آتے ہی قرآن چھین لیا گیا جو سہارا تھا اس کا وہ اس بند کوٹھڑی کے اندر اس قید خانے کے اندر قرآن کی تلاوت کیا کرتی تھی اور اس سے قرآن مجید چھین لیا اور حجاب اس کا چھین لیا کل گزشتہ جو ہے وہ کسی بیان میں کہا تھا میں نے کہا عافیہ صدیقی حافظ قرآن ہے تم نے اس کے ہاتھوں سے قرآن چھینا ہے سینے سے قرآن تو نہیں چھین سکتے <تصفح> اس کے سینے میں وہ قرآن ہے جس کی تلاوت جاری رہے گی یہ قرآن چھینا نہیں جا سکتا تو معذا خاتون طے اریا تو ریم پیشے اکوا میں جہاں بے چاد ہم اس جو ہے وہ عورت سے بھی زیادہ حضور بر ہو گئے काबुल میں ہم لٹ رہے ہیں قندھار میں ہمارا خون نکل رہا ہے غزا کی پٹی میں ہمارے بچوں کو ٹنکو تلے روندا جا رہا ہے کشمیر میں ہماری بیٹیاں بے آبرو ہو رہی ہیں اور جو ہے وہ شتیلہ اور صابرا کے کیمپوں میں ہمارے قیدی بلک رہے ہیں ابو غریب کی جیل میں ہمارے قیدی سسک رہے ہیں اور زندگی کے ایام گزار رہے ہیں ماعزا خاتون نے طے اوریاں توریم پیش اقوام جہاں بے چادرے تو حضرت بلال بن حارث نے کہا حضور آپ کی امت ہلاک ہو گئی اس کے لیے بارش نازل کر دی جائے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرو جو ہی دعا کی اللہ تعالیٰ جل اللہ شانہو نے چھم, چھم بارش نازل فرما دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ کے دور میں ایک مرتبہ پھر دوبارہ کا ہاتھ پڑا تو حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے تھے حضرت عمر نے کیا دعا کی بخاری شریف کی روایت ہے حضرت عمر نے حضور سیدنا عباس بن عبد المتل حضور کے سکے چچا لگتے ہیں ان کی طرف دیکھا حضرت انس سے روایت ہے اور کیا کہا فَقَالَ اللَّهُمَّ اِنَّا كُنَّا اللہ انا بِنَبِيِّنَا نت اے اللہ کا بے نبی کے وسیلے سے تیری بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے تو ہمیں بارش دیا کرتا تھا وَإِنَّا نتل ولی کا بے ام نبی آج تیرے نبی کا چچا بیٹھا ہوا ہے اس کے صدقے سے ہمارے اوپر بارش نازل کر دے تو راوی بیان کرتے حضرت انس صدی اللہ تعالیٰ نے کالا فیوس بس یہ بات کہنے کی دیر تھی کہ پر نالوں سے پانی بہنے لگا اتنی بارش ہوئی کہ اللہ تعالی نے جو ہے وہ بارش نازل فرما دی تو حضور کے وسیلے سے جو دعا مانگی جائے اللہ اس دعا کو مستجاب فرماتا ہے حضور کے علاوہ باقی نبیوں کے اور صحابہ کے وسیلے سے اولیاء امت کے وسیلے سے جو دعائیں مانگی جائیں وہ بھی رد نہیں ہوتی جب حضرت علی کی والدہ فوت ہوتی ہیں تو آکا کریم علیہ السلام حضرت علی کی والدہ کی قبر میں اترے اور قبر میں لیٹے اور حضور فرمایا کرتے تھے کہ فاطمہ بن اسد میری ماں کے بعد میری ماں انہوں نے حضور کو کھلایا حضور کو پہنایا تو آکا کریم نے بڑی محبت فرمائی اور پھر حضور لیٹے اور لیٹ کر کے حضور نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی اے اللہ میری ماں فاطمہ بن اسد کی مغفرت فرما دے میرے صدقے اور میرے سے قبل جتنے نبی ہیں ان کے صدقے سے ان کی قبل پہ رحمت نازل فرما دے اللہ اکبر حضرت امام اتبی کا ایک واقعہ سنیے حضرت امام اتبی کہتے ہیں کہ میں حضور کے روزے کے پاس بیٹھا تھا کتاب و شامل میں بھی روایت ہے ابن کثیر میں بھی, بھی روایت ہے اصیر میں موجود ہے بلوا انہم اذلمو انفسہم جاءو کا کے تحت کہتے ہیں کہ میں حضور کے غوزے کے پاس بیٹھا ہوا تھا ایک شخص آیا عربی دہاتی اور حضور کی خدمت میں عرض کرتا ہے کہ حضور میں اپنے گناہوں کی بخشش و مغفرت کے لیے حاضر ہوا تھا اور میں اس لیے آیا ہوں کہ میرے گناہ maaf کر دیے جائیں اور پھر اس نے کچھ اشعار پڑے ان میں سے ایک شعر یہ تھا نفس الفدا لبر انتا ساک نو فی ہل افاف والکرم ہل جو کہ میری جان قربان ہو اس قبر پہ جہاں آپ جلوہ فرما ہے اس قبر میں معافی ہے جود ہے اور کرم و احسان ہے اللہ آپ کو نصیب کرے حضور کی مواجہ شریف والی جو جالی ہے اس کے ساتھ جو ستون ہے یہ شیر اس پہ آج بھی لکھا ہوا ہے یہ شیر آج بھی لکھا یہ بھی نہیں مٹایا گیا یہ آج بھی لکھا ہوا ہے کیا شعر ہے نفس الفدا میری جان قربان میری جان قربان لے قبر نانتا ساکن اس قبر پہ جس میں آپ ساکن ہے جس میں آپ جلوہ فرما کہتے ہیں کہ اس نے یہ شعر پڑھے اور اپنی محبتوں کا اظہار کر کے چلا گیا وہ چلا گیا تو میری آنکھ لگ گئی انکھ لگی تو حضور کا دیدار ہوا۔ اور اقا کریم نے کیا فرمایا قوم یا اتابی والحق الارابیہ فبشرو ان اللہ قد غفر لہ اے تبی اٹھو اور اس دیہاتی کو ڈھونڈو اور جہاں مل جائے اس کو جنت کی بشارت دے دو تو اس نے حضور کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگی آپ جانتے ہیں جنگ یمامہ جو حضرت خالد بن ولید نے لڑی ہے اور حضرت صدیق اکبر کے دور میں مسلما قذاب جوٹی نبوت کا دعوے دار اس کے مقابلے کے اندر جنگ یمامہ لڑے گی اسلام کی تاریخ کی بڑی روشن جنگ ہے اب چونکہ وہ بھی اللہ کو مانتے تھے نبوت میں انہوں نے آ کے اختلاف کیا تو مسلمان نعرہ لگاتے اللہ اکبر تو وہ بھی نعرہ لگاتے اللہ اکبر پر تو حضرت خالد بن ولید نے حضرت صدیق اکبر کو لکھا کہ اب کیا کریں ہم اللہ اکبر کہتے ہیں وہ بھی آگے سے اللہ اکبر کہتے ہیں البدایا بن نہایا میں روایت ہے کہ جب حضرت خالد بن بلید نے لکھا نا حضرت ابو بکر صدیق کو کہ ہم بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں وہ بھی اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں دشمن دوست کی پہچان نہیں ہوتی تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ وہ اللہ اکبر کا نعرہ لگائیں تم یا محمد کا نعرہ لگاؤ اور اب بدایا بن کے لفظ ہیں کہ نادا بے شارمسلم وکانا شیار یا ہو سارے مسلمانوں کی پہچان جو لفظ تھے اس لفظوں سے بولنے لگے ان لفظوں سے پکارنے لگے اس دن مسلمان کی پہچان یہ تھی یا محمدہ ہو یا محمدہ ہو حضرت ابو عبیدہ ابن الجراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت قاب بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک محاذ پہ بھیجا امام واکدین اس واقعہ کو لکھا ہے تو وہاں جب وہ لشکر سے گتھم گتھا ہوئے پیچھے سے کچھ لوگ آ جن کو انہوں نے گھیرے میں لے لیا تو یہ لشکر والے لوگ سخت پریشان ہو گئے اور وہ ان کو کاٹنے لگے تو حضرت کا بن زمرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے اپنے ساتھیوں کو پھر اس وقت جو نعرہ دیا سنیے وہ نعرہ کیا تھا یا محمد یا محمد یا نصر اللہ انزل اے محمد اے محمد اے اللہ کی مدد آ جائیے اے اللہ کی مدد آ جائیے تو یہ اس دن جو ہے وہ حضرت قعب ابن زمرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحابہ کو نعرہ دیا حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پاؤں سن ہو گیا امام بخاری نے صدی کو روایت کیا گل المفرد کے اندر تو کسی نے کہا اس کو احبن سے لئی جو تجھے سب سے زیادہ پیارا لگتا ہے اس کا نعرہ لگا تو حضرت جو ہے وہ ابن عمر نے کہا فکالہ یا محمدہ۔ اللہ تعالیٰ جللہ نے ان کا پاؤں فورن ٹھیک کر دیا تو یہ امت کا معمول ہے اگر اس کو ہم شرک کا الزام لگا دیں گے تو پھر امت میں سے کوئی نہیں بچے گا آپ جانتے جب لاشیں کٹے پڑے تھے جب گھوڑے کر بلا کے شہیدوں کے لاشوں کے اوپر دوڑ چکے تھے اور حضرت زینب ردی اللہ تعالیٰ نے وہاں کھڑے ہو کے مدینے کیا تھا اس کو بھی البدایا نہایا نے لکھا ہے حضرت زینب نے اس وقت جو لفظ کہ یا محمد آحمد آ سلیک ملکماسین محمد آ اے میرے آقا محمد یا ربی یہ دیکھی آپ کا حسین لٹا ہوا پڑا ہے آج ان کے اذا کٹے ہوئے ہیں اور خاکڑ رہی ہے ان کے بدنوں کے اوپر بناتوں کا سبایا آپ کی بیٹیاں قید ہیں حضرت زینب مدینہ کی طرف مو کر کے حضور کو پکار رہی ہیں اور حضرت زین العابدین کی بھی سنیئے وہ مدینہ کی طرف مو کر کے کہتے ہیں یا رحمت للعالمین ادرک لزین العابدین محبوس و عید الظالمین فی الموقع بول مستحامین اے رحمت للعالمین اپنے زین العابدین کی بھی تو خبر لیجئے جو دشمنوں کے گھیرے میں آ چکا ہے اب اہل بیت بھی حضور سے توسل کرتے ہیں اور یوں ندائیں کرتے ہیں اگر اس کو شرک قرار دے دیں تو صحابہ سے لے کر آج تک امت کا کوئی شخص بھی نہیں بچے گا اس صدی کے یا اس سے پچھلی صدی کے کچھ لوگ بچ جائیں گے مسلمان رہ جائیں گے باقی تو بسارے مشرک ہو جائیں گے اس لیے صحابہ کا یہ معمول تھا کہ وہ حضور سے استغاثہ کیا کرتے تھے محبت سے نعرے لگایا کرتے تھے اور اپنی محبت کا اظہار کیا کرتے تھے اور حضور علیہ السلاۃ وسلام کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعائیں مانگا کرتے تھے حضرت امام مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں عباسی خلیفہ آیا اور اس نے کہا مجھے بتاؤ کہ میں حضور کے روزے کے سامنے کھڑا ہو کے دعا مانگوں یا قبلا کی طرف روک کر کے در پیچ کر کے دعا مانگوں حضرت امام مالک نے کہا یہ تیرا بھی وسیلہ اور تیرے باپ آدم کا بھی وسیلہ ہے اس لیے حضور کی طرف روک کر کے دعا مانگ اور حضور کی خدمت کے اندر استقاصہ پیش کرنا یہ سلف صالحین کا طریقہ رہا ہے مجھے کسی نے سوال کیا تھا کہ یہ شعر پڑھنا یا رسول اللہ عنظر حالانہ یا حبیب اللہ اسما قالنا کیسا ہے تو یا ظاہر ہے یہ تو امت کا طریقہ ہے اور تسلسل جب یہ ساری احادیث اور یہ جو ہے وہ شروع سے لے کر امت اس معمول پہ چلی آئی ہے تو اس میں کوئی قباہت نہیں ہے اور یہ شیر ہمارے بزرگوں سے منقول ہیں اور وہ پڑھتے آئے اس کا وظیفہ کرتے رہیں یا رسول اللہ عن ذرحانہ اقبال بھی کہتا ہے نگاہ یا رسول اللہ نگاہ نگاہ یا رسول اللہ نے گرد تو گردد ہری میں کائنات یک کہتے ہیں کائنات کا حرم محبوب آپ کے گرد گھومتا ہے میں آپ سے کرم کی بھیک مانگتا ہوں میری جھولی میں کرم ڈال دیا جائے تو جو حضور سے مانگتے ہیں حضور ان کے دامن گہرے مراد سے بھر دیتے ہیں اور رحمتوں سے مالا مال کرتے ہیں اللہ مجھے آپ کو اپنی رحمتوں کا نور نصیب فرمائے اللہ اپنی یادوں اور محبتوں کا سرمایہ دے بآخر و داوانہ انی الحمد